کیا رکون ہر ایک الگ تعریف ہے مینس آ جاتے ہیں نا اس کے لیے حکم یہ ہے نہیں نہیں کفارہ نہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ایام حج شروع نہیں ہوئی ہے اور ان کو حیض آ گیا تو وہ احرام باندھے گی احرام باندھنے کے بعد طواف نہیں کرے گی نماز نہیں پڑھے گی منا جائے گی عرفات جائے گی عرفات سے مزدلفہ آئے گی مزدلفہ سے منا آئے گی ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد میں تواف نہیں کرے گی تا وقتے کے وہ پاک نہ ہو جائے ٹھیک تو اس کے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی ہر جگہ جانا تو اس کا ہے لیکن طواف اس وقت کرے گی جب پاک ہو جائے صرف اتنی باریکی ہے کہ بارہ تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ وہ غسل کرنے کے بعد کم سے کم چار پھیرے کر لیتی اور اس نے نہیں کیے اب اس پر دم بھی ہوگا اور جب پاک ہوگی تو اس کے بعد طباف کر باقی سارے ارکان اس کو کرنے ہوں جی قزا نہیں ہوگی نا وہاں ٹھہر جائے گی بس جب تک پاک نہ ہو جی ہاں ٹھہرنا پڑے گا اس کو جی ہاں جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں